فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شخص بروز جمعہ مجھ پر سو بار ہنڈریڈ ٹائمز درود پاک پڑھے جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ نور سوری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبرک و و سلام مدیچن کے ناظرین قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزک کے گڑھوں میں سے گڑا ایک بہت پیاری ایمان فروز آپ کو روایت سناتا ہوں حدیث پاک یہ سن کر آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن پاک بندہ مومن کی کہاں کہاں کس کس انداز سے کس طرح مدد کرتا ہے چنانچہ مسند بزار حدیث نمبر چھبیس سو پچپن ٹو سکس ڈبل فائیو حضرت سیدمہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے نبی کریم روف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے. اس گھر پر نور کا ایک خیمہ ہوتا ہے جس سے آسمان والے رہنمائی حاصل کرتے ہیں جس طرح ٹاٹے مارتے سمندر اور چٹیل میدانوں میں موتی جیسے تارے سے رہنمائی لی جاتی ہے جب تلاوت کرنے والا قرآن پاک پڑھنے والا فوت ہو جاتا ہے تو وہ نوری خیمہ جو اس کی گھر میں تلاوت کی بنا پر ہوتا ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے چناچے فرشتے آسمان سے دیکھتے تو انہیں وہ نوری خیمہ نظر نہیں آتا پھر فرشتے اسے ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر لے جاتے ہیں اس کی روح پر درود بھیجتے ہیں پھر قیامت تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں اور جو بھی مسلمان اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک سیکھتا ہے پھر رات کی کسی گھڑی میں نماز پڑھتا ہے تو وہ رات اگلی رات کو وسیعت کرتی ہے کہ اس مومن کو وقت مقررہ پر بیدار کر دینا اور اس کے لیے آسان ہو جانا جب وہ مسلمان جو قرآن پڑھنے والا ہے فوت ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کے کفن کی تیاری میں مشغول ہوتے ہیں اور قرآن کریم کیا کرتا ہے سبحان اللہ قرآن کریم انتہائی حسین صورت میں اس کے سر کے پاس آ کر ٹھہر جاتا ہے پھر کفن کے نیچے اور سینے کے اوپر آ جاتا ہے جب قرآن پڑھنے والا قبر میں رکھا جاتا ہے اس پر مٹی برابر کر دی جاتی ہے دو احباب واپس چلے جاتے ہیں تو منکر اور نقیر دو قبر کے فرشتے اگزامنر فرشتے ممتحن فرشتے قبر میں آ کر اسے بٹھاتے ہیں تو اتنے میں قرآن کریم اس مسلمان اور فرشتوں کے درمیان آ جاتا ہے فرشتے کہتے ہیں ایک طرف ہو جاؤ تاکہ ہم اس سے سوال کریں قرآن کہتا ہے رب کعبہ کی قسم ایسا ہرگز نہ ہوگا کیونکہ یہ میرا دوست ہے میں اسے کسی حال میں تنہا نہ چھوڑوں گا البتہ اگر تمہیں کسی بات کا حکم ہے تو تم اس پر عمل کرو اور مجھے میری جگہ پر رہنے رہ دو کیونکہ میں اسے جنت میں پہنچانے سے پہلے اس سے جدا نہیں ہوں گا پھر قرآن کریم اپنے دوست کی طرف دیکھتا ہے وہ جس نے قرآن پڑھا تھا تلاوت کی تھی اس کی اور کہتا ہے میں کہ وہی قرآن ہوں جسے تو کبھی بلند آواز سے پڑھتا تھا کبھی آہستہ آواز میں پڑھتا تھا میں وہی قرآن ہوں تو جس سے محمد رکھتا تھا بس مجھے بھی تو اس سے محبت ہے اور جس سے میں محمد کرتا ہوں اللہ پاک اسے اپنا پیارا بندہ بنا لیتا ہے نکرین کے سوالات کے بعد تجھ پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم نکرن سوالات کرنے کے بعد تشریف لے جاتے ہیں اب وہ مسلمان جو قرآن کا عاشق تھا قرآن سے محبت کرتا تھا قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا قرآن کریم فرماتا ہے میں تیرے لیے نرم اور آرام دہ بستر بچھاؤں گا حسین اور جمیل چادر عطا کروں گا تو رات بھر میرے لیے جاگتا دن بھر میرے لیے مشقت اٹھاتا اب قرآن کریم پلک چھپکنے میں آسمان کی طرف پرواز کرتا ہے اور ربتبارہ کا وطلا سے بستر اور چادر کا سوال کرتا ہے سبحان اللہ قرآن کو بستر اور چادر عطا کیے جاتے ہیں چھٹے آسمان کے ایک ہزار مقرر فرشتے اس کے ساتھ اترتے ہیں قرآن کریم کے ساتھ قرآن کریم بندہ مومن سے پوچھتا ہے تمہیں غیر موجودگی میں ڈرا تو نہیں خوف زدہ تو نہیں ہوا وحشت زدہ تو نہیں ہوا میں رب تبارہ قواطہ کے پاس تیرے لیے بستر اور چادر لینے گیا تھا اور وہ لے بھی آیا ہوں لہذا کھڑا ہو جا تاکہ فرشتے بستر بچھا دیں پھر فرشتے انتہائی نرمی سے اٹھاتے ہیں اور اس کی قبر کس کی قبر جو قرآن کا عاشق تھا قرآن سے محبت کرتا تھا قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا دن میں رات میں اس کی قبر کو چار سو سال کی مسافت تک وسیع کر دیا جاتا ہے یعنی ایک تیز رفتار گھوڑا چار سو سال دوڑ کر جو فاصلہ طے کرے گا یہ ہے چار سو سال کی مسافت مومن کی قبر کو آشی کے قرآن کی قبر کو اتنو وسیع کر دیا جاتا ہے پھر اس کے لیے از پر خوشبو لگا کر سبز ریشم بچھایا جاتا ہے اس کے سر اور پاؤں کی طرف باریک اور موٹے ریشم کے تکیے لگائے جاتے ہیں اس کے سر اور قدموں کی طرف جنتی نور کے دو چراغ جلائے جاتے ہیں جو کم مطلب تک جنتے رہیں گے رشتے اسے دائیں پہلو پر قبلہ رو کر کے قبلے کی طرف اس کا چہرہ کر کے اسے جنتی یاسمین دے کر پرواز کر جاتے ہیں پھر قیامت تک وہ اور قرآن قبر میں رہ جاتے ہیں اس کے ساتھ رہتا ہے کس طرح رہتا ہے اس طرح رہتا ہے جیسے مہربان باپ اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے اگر اس کی اولاد میں سے کسی نے قرآن پاک پڑھ لیا تو قرآن کریم اس کی خوشخبری سناتا ہے اسے سبحان اللہ اور اگر اس کے پیچھے اس کی اولاد میں سے کوئی برا ہو تو قرآن کریم اس کی اصلاح اور بہتری کے لیے دعا کرتا ہے سبحان اللہ اے اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا دے اللہ ہمیں کے قرآن, قرآن بنا دے قاری قرآن بنا پہ بھی ہم کو چلا دے اور کے کام پہ بھی ہم کو چلا دے آمین, آمین امین آمین مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سنا کہ قرآن پاک کا جو عاشق ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے جب گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس کے گھر پر نور کا خیمہ تن جاتا ہے یہ قرآن پاک کا عاشق قرآن کی تلاوت کرنے والا جب یہ مرتا ہے تو قرآن کریم بہت ہی حسین شکل بنا کر اس کے سرحانے آ کر ٹھہر جاتا ہے یاد رکھیے مرنے کے بعد جو اعمال ہیں ہمارے اچھے یا برے اعمال اچھے اعمال جیسے قرآن کی تلاوت نماز روزہ حج زک ماں باپ کا ادب احترام اولاد کی دینی تربیت درود پاک پڑھنا ذکر اللہ کرنا کلیمات طیبہ پڑھنا استغفار کرنا لاہول شریف پڑھنا نیکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنا جو نیک اعمال ہیں یہ مرنے کے بعد حسین شکل اختیار کر کے قبر میں آئیں گے اور قبر میں خوشبو کا باعث بنیں گے قبر کی روشنی کا باعث بنیں گے قبر میں یہ مرنے والے کو کمپنی دیں گے انسیت دیں گے فرحان اللہ اور اگر اعمال برے ہیں تو یاد رکھیے برے اعمال جو ہیں یہ مرنے کے بعد بری شکل میں متشکل ہوں گے اور قبر میں بدبو کا سبب بنیں گے جہنم کی کھڑکی کھلنے کا سبب بنیں گے قبر میں وحشت کا سبب بنیں گے خوف کا سبب بنے گے عذاب کا سبب بنیں گے عذاب قبر کا سبب بنیں گے استخر اللہ بے نمازی کی قبر کو تو اس طرح وہ قبر دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں تیمست ہو جاتی ہیں اللہ کی پنا اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی برے اعمال بری شکل اختیار کر کے قبر میں آ جاتے ہیں مثلا زکات کی ادائیگی میں غفلت کرنا نماز چھوڑنا استطاعت ہے مگر پھر بھی حج ادا نہیں کرتا اللہ نے مال دیا ہے زکات دینے میں مغل کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی دینی تربیت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی نعمت دی مگر ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کے وجہ غساخی بدتمیزی اللہ نے مال دیا ماں باپ کو نہیں دیتا اللہ کی پناہ برے اعمال شراب نوشی جوا بدکاری گالی غیبت چگلی وغیرہ وغیرہ یہ جو گنا ہے یاد رکھیے گنا جو ہے یہ کفر کے قاصد ہے کفر کی طرف لے کر جاتے ہیں اور یہ گنا قبر میں وحشت کا سبب بنیں گے خوف کا سبب بنیں گے گھبراہٹ کا سبب بنیں گے عذاب کا سبب بنیں گے اللہ میں ان احمال کی توفیق عطا فرمائے جو قبر میں جنت کا باغ بن جائے جنت کا باغ, بن جنت کا باغ بننے کا سبب بن جائے اللہ اکبر تو جو عاشق ہے قرآن ہوگا کسی میگزین کا عاشق نہیں طرح طرح کے دنیاوی علوم کا عاشق نہیں قرآن کا عاشق جب یہ مرے گا سبحان اللہ قرآن کریم انتہائی اچھی شکل اختیار کر کے اس کے سرہانے آئے گا اور جب اس کو کبر میں رکھا جائے گا تو قرآن کریم وہاں بھی پہنچ جائے گا اور فرحان اللہ قرآن کریم کبر میں اس کی حوصلہ افزائی کرے گا کہ میں وہی ہوں جس کو تو کبھی بلندوا سے پڑھتا تھا کبھی آہستہ پڑھتا تھا تو مجھ سے محبت کرتا تھا میں تج سے محبت کرتا ہوں اور جو مجھ سے محبت کرتا یعنی قرآن سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک کا تعالی اس سے محبت کرتا ہے قرآن کریم اپنے عاشق کے لیے اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر میں نرم و آرام دے بسر بچھاتا ہے حسین چادر عطا کرتا ہے اور اس کے لیے قبر کی راحت کا سامان کرتا ہے اور مرحبا قیامت تک قرآن اس کے ساتھ اس طرح رہتا ہے جس طرح مہربان باپ اپنے بچے کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتا ہے اپنے سن کے ساتھ رہتا ہے اور مرحبا اس کی اولاد میں سے کوئی قرآن پاک پڑتا ہے تو مرنے والے کو قرآن آ کر قبر میں خوشخبری سناتا ہے اور اگر اس کی اولاد بری ہوتی ہے تو قرآن کریم اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں شی کے قرآن بنا دے شب و روز قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے نماز پڑھے اس میں بھی تلاوت ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھے بھی میرے رب کا کلام ہے سرحان اللہ ترجمہ کنز المان جو اردو اسپیکنگ ہیں ان کے لیے پھر اس کی تفصیل پڑھے ماشاء اللہ تو فر سرات الجین دورے جدید کی دور حاضر کی جدید ترین تفسیر اس کو پڑھیں تاکہ سمجھیں قرآن پاک میں کم و بیش نوے دفعہ نائنٹی ٹائم اللہ تبارک نے فرمائے یا آمنوا اے ایمان والو کیا ایمان والوں کو یہ پتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کیا فرما رہا پڑھیں سمجھیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم